اس بندے کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اللہ سندر کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ بہت ہی سخت گفتگو ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمینس السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اپنی تحریک باجا طلح سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گا جو میں آپ کو ایک وعدہ کیا تھا اس کو میں آپ کی طبیعت کے چلتے پورا نہیں کر پایا انشاءاللہ وقت بولتے میں اس کا اپلوڈ کروں گا دوسری بات جو آپ کا سوال ہے تو خطا اکبر میں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا آپ کے ڈی ایم ان کی طرف منظور کی جاتی ہے میں صاف طور پہ لکھا ہے جو صحابہ اکرام کو گالی دے ان کے بارے میں برا کہے وہ اسلام میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس پہ بالکل ہمارے علماء نے اس سے بالکل واضح کیا ہے کہ اگر شروع کے جو خلفۂ راشدین ہیں ان کے بارے میں اگر کسی ایک کے بارے میں بھی اگر وہ خراب کہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے اور اگر کسی ایک کے پل کو چھوڑ کر باقی صحابہ اکرام کے بارے میں وہ غلط رائے رکھے یا بدن ہو تو وہ اسلام سے اس کو کافر نہیں کہا گیا لیکن اہل سنت وال سے خارج مانا گیا تو اس مسئلے کو سمجھ لیں جہاں تک عبد المحمدین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنخا کا واقعہ ہے تمام مسلمانوں کو یہ واقعہ معلوم ہے جب کافروں نے اور مشرقوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اس کا شریفت کا واقعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان کے عباستے ایک جو ہے عائد نازل فرما دی جس میں یہ فرمایا گیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جو ان کے اوپر بہتان لگایا ہے وہ سراسر غلط ہے تو پتہ یہ لگا جس کے بہتان کو اللہ تبارک و تعالی نے چھٹلایا اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عائد نازل فرمائی اس کو یا ان کو جو برا کہے وہ اسلام سے خارج ہے الفقا الاکبر میں لکھا ہے امام تحرابی کی کتاب میں لکھا ہے درالمختار میں لکھا ہے رت المختار میں, میں لکھا ہے بحر الراحق میں لکھا ہے جبن عابدین کی میں لکھا ہے یہ سب حنفی فطا کی وطبر کتابیں ہیں اور تمام عیمائے فطا یعنی حنفی مالکی حملی شافری سب کا اس میں اجماع ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں برا خیال رکھے وہ اسلام سے باہر ہے تو ایک بات بڑے غور سے سن لیں جو بڑی ہی نقطہ کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تم پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے ان شیاؤں کے متعلق جس کو بڑے نقطے سے یاد رکھ لیں ان شیاؤں کے مطابق دس یا بیس صحابہ کو چھوڑ کر باقی جتنے صحابی تھے سب گمراہ ہو گئے اس کو غور سے سنیں شیعوں کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے صرف دس یا بیس صحابی جو تھے وہ صحیح راستے پر تھے باقی سب گمراہ ہو گئے یعنی اللہ تبارک و پتعہ کے بھیجے گئے جتنے نبی تھے ان سب میں سب سے ناکامیاب نبی جو ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تے ماز اللہ کیوں ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا شیعوں کے مطابق ان کے ان کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا شیعوں کے مطابق ان کے جانے کے بعد ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تحریف کر دی گئی شیعوں کے مطابق ان کے جانے کے بعد ان کے بتلائے ہوئے راستے کو زیادہ تر لوگوں نے چھوڑ دیا شیعوں کے مطابق یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان سب میں سب سے ناکامیاب نبی جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے آکا سرکارد عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھہراتے ہیں تو بھائیوں یہ ہے شیعوں کا عقیدہ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہم کو اس سے دور رکھے امام احمد رضا خان بریلی رحمہ الرحمٰ نے اس بارے میں جو ہے بڑا تفصیلی بیان کیا رضویہ میں ان شاء اللہ کسی وقت پر اس کو پیش کیا جائے گا فرمائی کسی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ چودھری جی سوانہ صاحب بہت شکریہ پہلے تو حضرت سنی مسلم بر ماشاء پر پر اچھی آپ نے گفتگو فرمائی چودھری جی سوانہ صاحب آج وہ کہانی جو ہے وہ کا دن نہیں ہے وہ میرے خیال سے اس کیجیل کے اندر کل اس کہانیوں کا وہ دن آ رہا ہے تو آج صرف سوالات ہوں گے شیوں کے اوپر اسی پر گفتگو ہوگی اور مختصر جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ہوں گے اور حضرت جواب دیں گے سوال مجھے بھیج دیں گزارش آپ سے یہ مجھے آپ کو ٹیکس کر دیں وہ اس وجہ سے تاکہ سنی مسلم بھائی کی گفتگو جو ہے وہ جاری رہے اور اس کے اندر کوئی اتنا پریک نہ ہو نہیں تو پھر اس سے لیفٹ رائٹ چلے جائیں گے ہم اور گفتگو جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں شیوں کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو اچھا سمجھ نہیں سکیں گے شیوں کے اوپر ہے کہ کس کے اوپر ہے شاید وہ سوال ویسے بھی آ جائے جناب شیوں کے اوپر تو شاید وہ کور ہو جائے اچھا چلے ان اس کو پھر آپ کور کر لیں ان تو جو سوال میرے پاس کچھ ہیں تو وہ میں کرتا ہوں لیکن مختصر رکھنا ہے سوانا بھائی تاکہ جو باقی لوگ روم کے اندر جاننا چاہ رہے ہیں انشاء اللہ علیوں کے حوالے سے وہ مسئلہ تھوڑا سا ہو جائے اور سنی مسلم بھائی کیونکہ جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو حضرت سنی مسلم بھائی السلام علیکم آ, حضرت مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سنی تحریک بھائی آپ کو سنی مسلم بھائی عید مبارک ہو میرا سوال اتنا سا ہے کہ کیا شیوں کے نزدیک عورت جو ہے بغیر محرم کی حج کر سکتی ہے یہ کیا شیوں کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ یہ کسی ایک سنی عالم نے کیا ہے تو وہ تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے تو کیا یہ شیوں کے ہاں اس طرح کا کوئی ہے تو حضرت میں مائک چھوڑتا ہوں السلام علیکم کو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سبانہ بھائی آپ نے جو مسئلہ سنا ہے بالکل درست ہے شیعہ کے مطابق عورتیں جو ہیں حج کرنے اکیلے جا سکتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں آپ کبھی بھی شیعوں کے ساتھ فتح پہ گفتگو نہ کریں ہم ہمیشہ ان کی پکڑ عقیدے پہ کریں گے کیونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی آ, مالکی فتح میں عورتیں گروہ بنا کر گروپ بنا کر جن کے اوپر حج فرض ہے وہ جا تحفظ ہے تو یہ میری بات یاد رکھے کہ ہمیشہ عقیدے کی بات کریں کیونکہ فطا کا اختلاف اپنی جگہ جائز ہے عقیدے کی بات کریں تو اس پہ جو ہے ان کی پکڑے سلام علیکم. السلام علیکم فی الحال سوالات تو صرف شیوں کے پڑی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ہم نے ایک موضوع رکھا ہے انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے عورت سے کچھ معلومات جو ہے وہ حضرت دیر. سنی مسلم بھائی سے انشاءاللہ حاصل کی جائے حضرت سنی مسلم بھائی ہے کہ یہ بھی آپ نے اکثر ہم سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کی جو ہے وہ حضرت علی کے پاس جو ہے وہ آنی تھی اور حضرت جبرائیل جو ہے وہ کلتی سے ماد اللہ علی سرات کی طرف جو ہے وہ چلے گئے کیا اس کا ذکر شیعوں کی کتب کے اندر ہے کہ نہیں اس کے حوالے سے کیا قیدا ہے ان لوگوں کا اور یہ ایسا قیدا رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ شیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں اور یہ بھی آپ اشاد فرما دیں کہ شیعوں کے اندر کتنے فرقے ہیں کم پیش ہیں کافی سارے تو جو آپ کے ذہن کے اندر ہوں وہ بھی سب ساتھیوں کو بتا دیں میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا اپنی تحریک بھائی امام ربانی مدد الفطانی علیہ الحماء نے شیعہوں کے ستائیس سے زیادہ فرقے گنائے ہیں اور علامہ خالد بغدادی لکشمن جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر شیعہ کے اور مزید فرقے بتائے ہیں جو بہتر تک پہنچ جاتے ہیں امام ربانی کی, کی وہ کتاب آن لائن ہے علامہ خالد بغدادی علیہ رحمہ کی وہ کتاب بھی آن لائن عربی اور انگلش دونوں میں ہے اب شیعوں کی ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ لگے گا ان کے عقیدے جو وحی کے متعلق ہیں وہ مختلف فرقوں کے مختلف عقیدے ہیں جو ان کا سب سے گیا ہوا فرقہ ہے اس کا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جو قرآن شریف نازل کرنے کے حکم دیا وہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے جو ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور وہ جبر علیہ السلام کے بارے میں برا کہتے ہیں تو دونوں عقیدے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاتے ہیں دونوں عقیدے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں جی انشاءاللہ اب آپ دیکھیں ان کا جو اور مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قرآن آنے والا تھا اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جو بڑے نسخے کی بات ہے کہ ابو ابوظفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن میں تحریف کر دی گئی میں بھائیوں سے گزارش کروں گا اس نسخے کو نوٹ کریں شیعوں کے مطابق جب قرآن میں تحریف کر دی گئی تو وہ کہتے ہیں اس لیے وہ آج کے موجودہ قرآن میں یقین نہیں کرتے تو شیعوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نن اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نُ کی شان میں کے دور میں قرآن میں تحریف ہو گئی تو جب سیدنا علی بن ابی طالب طرف اللہ وجہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اس تحریف شدہ قرآن کو مکمل کیوں نہیں کر دیا انہوں نے اس محرف نسخے کو اس فیبریکیٹڈ کتاب کو کیوں نہیں ہٹا کر جو اوریجنل قرآن تاشیاں کے مطابق وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پورا کیا کیا وہ ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے اپنی پورے خلافت کے قرآن شریف کے بارے میں سوچا نہیں غور و فکر نہیں کی معذ اللہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عالتی تھے کہ ان کو دین اسلام اور قرآن کی فکر نہیں کہ امت میں ایک تحریر حرف قرآن پھیلائے اور اس کو وہ ٹھیک کروائے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک قابل خلیفہ نہیں تھے جنہوں نے قرآن شریف صحیح اس کے صحیح نسخے کو تمام مسلم امت نے پھیلایا تو یہ اگر کہیں گے اچھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تان آتا ہے اور اس طرح سر ایک جھوٹ ہے کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہی قرآن تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن تھا تو شیعوں کا یہ ایک محض کا بات ہے جی اس پوائنٹ کو بڑے ضور سے سن لیں اگر جن بھائیوں نے نہ سنا ہو کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن شریف میں تحریف ہوئی تو کا کر تو علی رضی اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کے حافظ تھے تو انہوں نے صحیح نسخہ قرآن کا کیوں نہیں اکٹھا کیا وہ اتنے آلسی اور مجبور خلیفہ تھے معاذ اللہ ہم تو ان کو امیر المنین مانتے ہیں اور ہم تو ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ہم تو ان کو ہم محبت کرتے ہیں لیکن اگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جتنی قرآن تھی وہ سب تحریف شدہ تھی تو یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وعلیکم میری آواز آ رہی ہے روم کے اندر اضرت آپ نے مائک چھوڑ دیا سنی مسلم بھائی ون لکھتے ہیں یا جی لکھتے ہیں اگر آپ نے مائک چھوڑ دیا تو اچھا ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ نے اس کے حوالے سے جواب ارشاد فرمایا عظرت ایک اور بھی بڑا عام مسئلہ اور جس ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں شی احباب کے حوالے سے بڑا اختلاف کرتے ہیں اور کافی اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایکسکیوس وغیرہ بنائے ہوئے اور وہ ہے باغ فدق کے حوالے سے تو یہ باغ فدق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خلفۂ راشدین جو ہے ان پل پلخصوص شیخین نے جو ہے وہ سجیدہ فاطمہ توظاہرا سلام اللہ و بحا کا حق جو ہے وہ انہوں نے لیا اور انہیں واپس نہیں دیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے حوالے سے بنایا ہوا تھا اس کے حوالے سے کیا ہیں یہ الزام بھی سراسر غلط ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا ایک نبی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتا اور جب ان کو اس حدیث کے بارے میں بتلایا گیا تو انہوں نے اپنا وقف بدل لیا تھا رہی بات یہ کہ شیع, شیعوں کے جو اعتراض اور الزام ہیں ہمارے خلفائے راشدین پر تو اس کو بڑے غور سے سنیں بال شیعوں کا بہتان اور جھوٹا کا الزام ہم صحیح مان لیں تو یہ بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا مان لیا اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نہیں دیا پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی نہیں دیا لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تب تو ان کو صحیح فیصلہ کرنا تھا یہ بات غور کرنے کی ہے اور جس نے تاریخ پڑھی ہے تاریخ کی جنہوں نے کتاب پڑھی ہے آپ کو معلوم ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی باد فدق سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیا کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث معلوم تھی کہ جب ایک نبی اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتا تو اگر شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ غلطی کی جان بوچھ کر یا انجانے میں یا ان کی جو ہے قابلیت نہیں تھی یا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا تو یہ سارے سان جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جاتے ہیں ہم تو سنی کہتے ہیں کہ وہ ایک صحیح خلیفہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار اور اقدامات تھے ہمارے پیشواں ہیں اور وہ جو ہے سنیوں کے پیشواں ہیں تو شیاؤں کو اپنا یہ موقف بدلنا چاہیے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ امید ان شاء اللہ آواز ٹھیک ہوگی ماشاء اللہ بہت ہی زبردست آپ نے اس کے اول سے جواب ارشاد فرمایا مدی... مدینہ تو جی سلام بھائی یہ سوال جو میرے ذہن میں اس کے اوپر بھی ان شاء آئیں گے آپ سنیں ان شاء سارے جو سوالات جو ہمارے موم کے اخباب کے ہیں ویسے بھی انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گے تو حضرت مختصرن اس کے حوالے سے روشنی ڈال رہے ہیں ایک اور بھی اس کے اندر یہ مسئلہ بہرحال اکثر حضرت کہا جاتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آواز ہوتی ہے نا میری جب ہم یہ جیسے آپ نے بھی یہ دلال وغیرہ اکشاد فرمائے تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے اس وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کے اندر جو ہے وہ فتنہ ہو خلافت کے حوالے سے بھی سعید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہے وہ آئے پھر حضرت عمر آئے پھر حضرت عثمان آئے تو اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہ معذ اللہ اس کے انتظار میں تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں اور وہ عید قدیر کا وہ واقعہ کیا اور وہ حدیث جو ہے وہ لا وہ اس کے حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں سوال اصل میں یہ ہے کہ شیاح باب کا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے اور انہوں نے اس وجہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا کہ امت کے اندر فساد ہوتا تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا جواب نہیں وہ دیتے ہیں یہ حضرت علی نے اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ باقی نے نہیں دی اور اس طریقے سے انتشار ہوتا فساد ہوتا وغیرہ وغیرہ اس کے حوالے سے آپ کیا ادشات فرماتے ہیں شیعوں نے یہ فلسفہ یہ منتخب اپنے گھر سے ایجاد کیا ہے اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے شیعوں کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنی بھی جہاد ہوئے اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی اور وہ اس کے لیے آپ کو سنی کتابوں سے ریفرنس دیں گے اور کہیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ ان سے ناراض تھے جی یہ بالکل غلط ہے جس نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں جب جب سعد نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے گئے تو آپ دیکھیں تاریخ کی کتاب اٹھا کر کس نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی کون سے صحابیوں کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ جب مسلم فوج جہاد میں جائے گی تو یہاں گھر پر پیچھے مسلم امت کا جو ہمارا مرکز ہے سینٹر ہے ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کون کرے گا حفاظت اس میں سیدنا علی بن نبی طالب کرم اللہ وجہ کا نام ہے تو یہ بات پہلے غور کرے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں جہاد میں شرکت کی ان کو دوسری ذمہ داری لی گئی تھی اور یہ جو آپ نے کہا کہ وہ فتنوں کی وجہ سے جو ہے شیعہ حضرت کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کی وجہ سے شرکت ان سب چیزوں کی مخالفت نہیں کی یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے خاموش کیوں نہیں رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اگر ان کو اتنا امت کا شیعوں کے مطابق جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی تو جب امت پہ ظلم تھا اور امت میں فساد ہونے کا ڈر تھا خاموش شیعوں کے نزدیک تم کو مسلمان تک نہیں مانتے فاسق یعنی گنہ مسلمان شیعوں کے نزدیک ہمارے صحابہ کو وہ مسلمان ہی نہیں مانتے تو کیا ایک کافر جب ایک اسلامی حکومت پر جو ہے قابض ہو جائے گا اور وہ غلط کام کرے گا تو کیا مسلم امت اس کو اجازت دے گی اس کا فیصلہ ہے نہیں اسی لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے غلط چیز کی بغاوت کی تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس کا جواب مل گیا ہوگا ویسے بتا دو انشاءاللہ چند دنوں میں اس موضوع پر ایک مفتل انگلش میں کتاب آ رہی ہے شیعوں کے اعتراض کے نہ صرف جواب دیے جائیں گے بلکہ ہم بھی ان کی کتابوں سے ان کو ان کے ان کے اوپر حملہ کریں گے کیونکہ چودہ سو سال میں یہ شیعوں کا دستور رہا ہے وہ سنیوں کی تاریخی کتابوں کو پڑھ کر ہمارے سامنے اعتراض کرتے رہے اور ہم جواب دیتے رہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہ صرف جواب دیں بلکہ ان کی کتابوں سے بھی حوالے دیں جہاں پر جو ہے متاف حلال بتایا گیا ہے اور فرض بھی بتایا گیا ہے तो इन आप दुआ करें इस पर एक इंग्लिश में मुफसल किताब आएगी बहुत शुक्रिया अजत माशा बड़ा ही जबरदस्त आपने जवाब दिया रूम के अंदर है कोई सुन भी रहा है माशा लोग तो काफी है टैक्स का बंद है मेरे ख्याल से गौर से सुन रहे सब अखबार और جو ہے وہ پوائنٹس بھی انشاءاللہ بنا رہے ہوں گے اچھا حضرت اس کے حوالے سے جب شیعوں کے حوالے سے بات ہو تو اس کے اندر ایک بات بڑی جو ہے زین کے اندر آتی ہے ماشاء اللہ حافظ صاحب کے اندر موجود ہیں جناب تو اس کے حوالے سے ایک مسئلہ بڑا عام زین کے اندر آتا ہے اور آپ بھی ان شاء اللہ ہوں گے کہ سارے کے سارے جو دلال شیعہ اپنے لیتے ہیں وہ سارے کے سارے تاریخ کی کتب سے ہوتی ہوتے ہیں جتنی بھی تاریخی کتابیں وہ ساری لے کر جناب انہوں نے کھولی ہوئی کی ہیں اور میں نے اکثر سنا ہے ان سے کہ اس کے اندر بھی اکثر جو دلائل ہوتے ہیں یعنی جو ریفرنسز یہ دیتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں یعنی وہ ایک لائن لے لی اوپر سے اور اس میں جناب چھ پیج چھوڑ کر جناب چھ صفحات چھوڑ کر جناب ایک لائن وہاں سے لے لی اس کو جو میل جوڑ کر جائے آواز سیکھے کہ نہیں کا نہیں آ رہا سوال آپ کے سمجھ کے اندر آیا کہ نہیں چیز لکھتے ادھر آ گیا سوال یہ تھا کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شیعہ احباب کے سارے کے سارے دلائل جو ہے وہ تاریخ کی کتب سے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں یا تو وہ اس کتاب کے اندر ہوتے نہیں ہیں اور اگر کہیں سے ہوں تو وہ ایک لائن ایک صفحہ سے لیتے ہیں پھر چھ صفحات کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری لائن لیتے ہیں اور جوڑ کر جو ہے وہ اپنا ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں وہ ایک اعتراض بنا لیتے ہیں تو کیا آپ کے کی ذہن کے اندر ایسی کوئی ہے شیوں کی جیسے وہابیوں کی حدیثوں میں بھی وہ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں تعریف کر دیتے ہیں تو شیوں کے حوالے سے بھی کوئی تعریف کا مسئلہ ہے ویسے یہ تو وہ ہے وہ گرام سسوار کی کیا آپ نے پہلے وہ تو قرآن کی تعریف کے بھی جو ہے وہ قائل ہیں تو کیا شیعہ احباب اکثر اس کی وجہ سے کتابوں کے اندر چینجنگ وغیرہ ایسی کوئی کتابیں ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ یا تاریخی کتب کی کیا اہمیت ہے تو اس کی وجہ سے آپ کیا مات مائک بھی چھوڑ دیں زیادہ تر غور کرنا چاہیے اسلام میں سب سے پہلا فتنہ جو ایک فرقے کی شکل میں ہوا وہ تھا یہ فتنہ عبداللہ ابن اقرصہ کا پیدا کیا ہوا شیعت تو بحابیت صرف جو ہے ڈھائی سو سال پرانی ہے قادیانیت بھی کچھ ڈھائی سو سال پرانی ہے لیکن شیعہ جو فرقہ ہے یہ چودہ سو سال پرانا ہے یا کہہ لیں تیرہ سو سال پرانا ہے چالیس ہجری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے شہادت ہوئی اور ابھی جو ہے چودہ سو تیس ہجری ہو گئی ہے تو آپ دیکھ لیں قریب تیرہ سو نبے سال پرانا جو ہے یہ واقعہ ہے شیعوں کا فرقہ تو شیعہ نے جتنی غلط بیان بازی کی یا جس طرح بالکل صحیح منصوبے بنا کر پلاننگ کر کر سنی, آ, سنی نوجوانوں کو جو بہتانے کی جو منصوبے بنائے اس کے اوپر ایک لمبا مزید بیان ہو سکتا ہے لیکن اس وقت پر ہم جو ہے اس کو بالکل مختصر رکھتے ہوئے بتلاؤ کی شیاؤں نے سنیوں کی کتابوں میں تحریف نہیں کی کیونکہ سنیوں کے پاس یہ جو اصول حدیث کا علم تھا حدیث کا جو علم تھا یہ شیعوں کے پاس کافی دیر میں جا کر جو ہے تاریخ میں ان کے پاس یہ علم آیا تو اگر وہ تحریف کرتے تو وہ جو ہے پکڑے جاتے لیکن شیعوں نے اپنے تقیہ والی جو عقیدہ ہے کہ سنی بن کر لوگوں کو گمراہ کرنا اس کے چلتے کافی حد تک انہوں نے تاریخ کی کتاب میں ہمارے عالموں کو سنی بن کے اپنے آپ کو پیش کیا آپ دیکھ لیں جیسے تاریخ قبری جو امام تبری کی امام تبری نے اس کے شروع میں لکھ دیا ہے کہ مجھے اس میں جو روایتیں ملی ہیں میں نے ان کی اسناد کو جانچا نہیں ہے یعنی تاریخ قبری میں آپ کو بہت سے روایتیں ملیں گی جس میں شیعہ ہیں اور ہم ایسے عقائد کو اور ایسے روایت کو لیتے نہیں اسی طرح شیعہ نے پانچ سو ہجری تک جو ہے یہ جو ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی صحبزادی تھی اور ان کا نکاح جو ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا یہ شیعہ کی کتابوں میں چار سو پچاس ہجری تک یہ واقعات چھپتے تھے لیکن ساڑھے چار سو ہجری کے بعد سے جو شیعوں نے کتاب چھاپنی شروع کی اس میں لوگ اس کو حذف کرتے گئے ابھی بھی موجودہ جو شیاؤں کی حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ واقعات ملتے ہیں ایسی چار حدیثیں ملتی ہیں کچھ شیاؤں کی کتابوں میں لیکن اس سے پہلے یہ کافی مزید تعداد میں ملتی تھی تو شیاؤں نے سنیوں کے سامنے سنیوں کے ساتھ مل کر جو ہے اہل بیت کی محبت کا ڈھونڈ رچ کر سنیوں کو گمراہ کیا تقیہ کر کر وہ سنی بن گئے اور جو ہے ہمارے عالموں کے ساتھ جو ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور ہمارے کچھ عالموں نے علماء دین نے اس پہ کافی جو ہے تحقیق کی اور ان راویوں کو ڈھون نکالا جن روایتوں میں شیعہ موجود ہیں اس لیے ہم ان کی ان روایتوں کو تسلیم نہیں کرتے تو شیعہ جو حوالے دیتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ سنی کتابوں سے دیتے ہیں یہ پچانوے سے ننانوے فیصدی تک یہ تمام حوالے چھوٹے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں ایک شیعہ نے آپ اسلامی محفل میں جائے ایک حوالہ دیا سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کا کہ جس میں عورتیں ماتم بنا رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع میں کہا کہ بھائی تم لوگ غم کیوں کر رہی ہو تو انہوں نے ایک صحابی نے بتایا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے حمزہ کے لیے کوئی غم نہیں کرے گا تو ان عورتوں نے غم کرنا شروع کیا تو حدیث کا آگے کا حصہ ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب نیک سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورتیں رو رہی ہیں چلا رہی ہیں اور غلط حرکتیں کر رہی ہیں تو رسول اللہ نے بتایا رہے تم لوگ اب تک یہ کر رہی ہو جاؤ اس کو جو ہے زیادہ ماتم نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح رسول اللہ وسلم نے تین دن سے زیادہ پر بندش لگا دی تو جب شیعہ نے اس حدیث کو پوسٹ کیا تو آخری کے جو واقعہ ہے اس کو ہزف کر گیا اور صرف شروع کے روایت کو پیش کیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میرے حمزہ کے لیے کوئی نہیں روئے گا تو شیا کی زیادہ تر جو زیادہ تر ریفرنس ہوتے ہیں وہ گلط ہوں گے اپنی بات کو مستند دکھانے کے لیے نیچے لکھیں گے سنی ریفرنس جس کو غور کریں اور گوگل کریں آپ کو شیا کی ویب سائٹ پہ ملے گی سنی ریفرنسز اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ لکھیں گے نان شیا ریفرنس تو یہ لکھ کر وہ دکھانا چاہتے ہیں ان کتابوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی ان کتابوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا ہے اپنے جھوٹ بولنے والے انماؤں کی کتاب کو دیکھ کر تو وہ حوالے دیتے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ حضرت بہت ہی زبردست اور تفصیلی کے حوالے سے آپ نے جواب شاد فرمایا اور بہت سارے جو سوالات سے ان کے اندر تھے اس کے حوالے سے تاریخ کی کتب کے حوالے سے جو اکثر شیعہ احباب استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کی دلائل کے حوالے سے آپ نے روشنی ڈالی تو ایک مسئلہ اگر شیعوں کے حوالے سے بات ہو تو ایک بندے کے اوپر بات نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں حضرت کہ شیوں کے شیعوں کے اوپر بات ہوئی نہیں مرہ عمران بھائی ویلکم روم کے اندر آج روم کے اندر بڑا اہم ٹاپک جو ہے وہ شیعوں کے حوالے سے سوال جواب ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر سے وقت کے اندر شیوں کے اندر جس کی وجہ سے پوری امت کا جو ہے وہ ان سے اختلاف ہے تو وہ کور ہوں تو تمام اخباب روم کے اندر جو ہے وہ سماعت کریں انشاءاللہ ان شاء اللہ یقیناً اضافہ جو ہے سب اخباب کے ہوگا اور ہمارے پاس ماشاءاللہ اللہ چبلا حضرت سن مسلم جو ہے وہ روم کے اندر موجود ہیں یعنی اچھا یہ کوئی اور ہی آپ کو کچھ چاہیے بھائی آپ نے نام اتنا اچھا سے رکھا ہوا ہے کام نوجوانوں کی ہے اس کے اوپر ایک لمبا بند بیان ہو سکتا ہے مجھے آواز میں اصل میں میں نے کوشش کی ریکارڈ کرنے کی سنی مسین بھائی کی کچھ مجھے نا آواز تاکہ وہ یوٹیوب کے اوپر کچھ ویڈیو بناؤ وہ پتہ نہیں کمپیوٹر تک ہو گیا وہ دوبارہ پلے ہو رہی ہے سنی مسین بھائی جلد سے جلد آپ کو بلاتا ہوں تو شیوں کے حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جب تک اس بندے کی بات نہ ہو تو شیو کے اوپر میں سمجھتا ہوں بات ہی نہیں ہوتی وہ ہے عبداللہ بن سبا عبداللہ بن سبھا کون تھا اور مختصر اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں اور اس نے کیا کیا چیزیں یہ لے کے آیا جس کی وجہ سے یہ فرقہ وجود کے اندر آیا اور اس کے حوالے سے ایک بڑا مشہور یہاں کا بس سوال یہی ہے ماشاء اللہ جناک ملا سنک جناب خراب ہو گیا تھا عبداللہ شاہ کا نام لیا تو وہ آ گیا جناب انڈوری تو یہ بار میں کو کیا مسئلہ ہے جناب Are you okay? you seem a little disturbed. Anyway nicely کو بھائی سوال تو عبداللہ بن شفا کے تھا اس کے حوالے سے فرمائی یہاں یو کے بڑے مشہور بڑی مشہور شیعہ ذاکر ہے بڑے مشہور ذاکر ہے تو وہ جو اس نے کہا کہ یہ ایک نئی دف ہے اور عبداللہ بن صبح تھا ہی نہیں ایک چیز ہی نہیں تھی یہ کوئی تھا ہی نہیں یہ ویسے ایک نئے دفو کہانی ہے اور اکثر میں نے سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبھا کوئی بھی نہیں تھا اور یہ ویسے سننی جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ہم پوری فیٹ کرتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ تفصیلی اشاد فرمائیں اللہ پچھلے کچھ سالوں سے شیعوں نے یہ ایک افواہ اڑائی ہے اپنے شیعہ پیروکاروں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ تاریخ میں عبداللہ ابن ابن صدا نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے इसको जानने के लिए हमको शियाओं की किताबों को हवाला देना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आइये हम देखें यहूदियों की एनसाइक्लोपीडिया जिसका लिंक मैं इंशाला रूप में पोस्ट करूंगा जिविश इन्साइक्लोपीडिया जो ऑनलाइन है وہ کیا کہتی ہے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں میں وہ پڑھوں گا پھر اس کا اردو ترجمہ کروں گا اور پھر اس کے بعد شیعوں کی کتابوں سے عبداللہ ابن سبا کا حوالہ دوں گا جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ عبداللہ ابن سبا نام کا جو شخص تھا وہ نہ صرف تاریخ میں تھا بلکہ وہ ان شیعوں کا پیشوا ان کا بانی ہے آپ دیکھیے اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ یہودی شروع سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں انہوں نے ہی اپنا ایک شخص بھیجا اور اس کو کہا کہ تم اتنی زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلو کرو کہ تم وہ کفیہ کلام کہہ دو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے خدا سے نوزم اللہ تو آئیے میں اب آپ کے سامنے پہلے انگلش میں اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں لنک روم میں پوسٹ کروں گا اور دیکھ لیں عبداللہ ابن سبا کے بارے میں خود یہودیوں کی انسائکلوپیڈیا کیا کہتی ہے It says, A Jew of Yemen, Arabia of the 7th century who settled in Medina and embraced Islam Having adversely criticized خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ administration he was banished from the town ٹھیک ہے بھائی اس نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی اس لیے اس کو شہر سے باہر بھیج دیا گیا یعنی اگر کہیں تو تڑی پار کر دیا گیا یعنی اس کو شہر میں آنے کی اجازت نہیں تھی دین ہی وینٹ ٹو ایجپٹ اس کے بعد وہ مصر چلا گیا ویئر ہی فاؤنڈیڈ انٹی عثمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک گروہ بنایا تو پروموٹ دا انٹرسٹ آف علی علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہ دکھاتا تھا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آج کے شیعوں کی بالکل یہی چال ڈھال ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور زیادہ تر شیعہ اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اہل بیت ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے दुनिया में 95 से अट्ठानबे फीसदी शिया जो है वो चूंकि मुता से उनकी पैदावार है तो और मुता जो है हलाल नहीं है इसलिए वो जो है अहले बैत नहीं हो सकते लेकिन हर शिया बाई डिफॉल्ट अपने आप को सैयद कहलाता है जो बहुत बड़ा झूठ है आगे देखें گریٹ انس دیئر اینڈ فارمولیٹر وٹ سکسیڈ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ و صحابی وسلم وزیر وز علی اس عبد اللہ ایک سبھا نے کہا کہ جس طرح ہر نبی کی ایک دوست ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد جو ہے اس کا ایک وارث ہوتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جانے کے بعد جو ہے سیدنا علی بن نبی طالب کرم اللہ وجہ جو ہے ان کے وارث ہیں اور ان کے پاس تمام جو ہے وہ آ, آ, آ, طاقت آ جائے گی اس کے بعد یہ سب کچھ یہودی ویب سائٹ سے ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے بعد میں یہ کہہ دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا انتقال نہیں ہوا وہ زندے ہیں اور وہ کبھی مر نہیں سکتے اور وہ ہمیشہ چھپے ہوئے اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارت کا تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں کافی آیتیں اتاری تھی لیکن لوگوں نے اس میں تحریف کر دی دیے ये राशियाओं की वेबसाइट का हवाला जिन भाइयों को देखना है ये जीविश इंसाइक्लोपीडिया है इसको देख लें यहूदियों की इंसाइक्लोपीडिया है ये आप सब देख लें और अपने आंखों से देखकर यकीन करें जिसमें अब्दुल्ला इबन सभा का पूरा जो है तफसी बयान किया गया है अब हम देखते हैं क्या کی کتاب میں عبداللہ اللہ ابن سبا کا ذکر ہے تو اس کو بڑے غور سے سنے ابو جعفر ال نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے اختیائے ماریفت الرجال ٹھیک ہے جو حدیث کے راویوں کی کتاب ہے اختیائے معاریفت الرجال اس میں ابن سبا کے بارے میں پورے دو صفحہ بیان کیے ہیں صفحہ نمبر تین سو تیئیس اور تین سو چوبیس پیج تھری ٹو اینڈ تھری ٹو فور اور باقی جن شیعہ اماموں نے ابن سبا کے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں محمد الباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے اچھا جن بھائیوں کے پاس یہ کتاب ہے آپ لکھ لیں کتاب کا نام ہے اختیاح معرفت الرجال کتاب کے مصنف کا نام ہے شیعہ عالم ابو جعفر اطوسی صفہ نمبر 323 سو تیئیس روایت نمبر ایک 171 172, 172 173 174 170 171 172 173 اینڈ دا شیا اسکالر ہیو ایکسپٹ ابن صبا نام کا ایک آدمی تھا اور اس کے بارے میں تفصیلی بیان بھی کیا ہے اور آپ دیکھ لیں تاریخ ابن اثاکر جو مشہور تاریخ کی کتاب ہے اس میں جلد نمبر انتیس میں والوم نمبر میں لکھا ہے اس کو غور کریں بھائیوں جن کو شوق ہے امام اثاکر کی کتاب جو ہے اس میں ہے تاریخ ابن اثاکر جو کتاب کا نام ہے اس میں جلد نمبر انتیس میں عبداللہ ابن سبا کا عقیدہ بیان کر کے لکھتے ہیں اس کے دو مشہور عقیدے تھے پہلا ابو بکر اور عمر کو برا کہنا اور ان کا مذاق اڑانا دوسرا یہ کہ حضور پاک نے کچھ خاص علم رضی علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا تھا تو اس سے پتہ لگ گیا کہ یہ صرف آج کے دور کے جاہل شیعوں کو اور زیادہ جاہل بنانے کی ایک شیعہ عالموں کی ترکیب ہے عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ نہ صرف تاریخ میں ایک یہودی کے نام سے موجود ہے بلکہ وہ ان شیعوں کا پیشوا بھی تھا السلام علیکم السلام علیکم ماشاءاللہ حضرت بہت ہی زبردست اور تفصیلی آپ نے اس کا جواب دیا انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی انشاء اللہ لائن مل جائے گی اور ماشاءاللہ اچھا سلسلہ جا رہا ہے کافی ٹائم ہو گیا تو اس کے حوالے سے مزید بہار سوالات تو بے شمار زین کے اندر آتے ہیں ٹائم کا بھی اس میں مسئلہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ اس کا بھی ہم کر سکتے ہیں ایک اور جو ہے وہ سوال جو زین کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ احباب اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فقط جو ہے وہ ایک ہی صاحب دادی تھی سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ وبیا وال باقی جو ہے وہ صاحب کا جو ہے اچھا تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں حضور کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جو ایک ہی تھی وہ حضرت فاطمہ تو سلام اللہ و والا تھیں اس کے حوالے سے میری ایک تو دفعہ ایک شیعہ ذاکر سے گفتگو ہوئی کسی زمانے میں پالتوں کے اوپر جو نیا تھا اور ایک جس زمانے میں وہ علامہ شفادی صاحب نے بھی کیا تھا عہد اللہ اس کا نام ہے بہرال آج کل تو بےچارہ کبھی نازیا کیا کس کس نک سے وہ پھرتا ہے کیونکہ اس کی روم بےچاری بالکل ہی خالی ہے تو اکثر وہ عورتوں کے ڈکس لے کر روم کے اندر ہوتا ہے بہرحال یہ گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ ماذ اللہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ صلاح وسلام کی ایک صاحبی تھی حضرت فاطمہ اور باقی جو صاحب تھی وہ جو ہے وہ دوسری ادواج میں سے تھی اور یہ بات کی کہ ظاہر سوال ہم کر رہے ہیں تو ہر قسم کا ہم نے جو ہے مسئلہ واضح انشاءاللہ لوگوں کے لیے کرنا ہے اور خاص طور پر تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے اندر آج بیٹھیں اور شیوں کے حوالے سے ایسے ایسے سوال ہو رہے ہیں جو آپ نے ممکن ہے کمی جو ہے وہ ان کی با سنے ہوں تو معذ اللہ وہ اس نے کہا اس خبیص لانتی شیعہ لانتی خندیر نے, اس نے کہا کہ باقی جو ہیں وہ نبی کریم علی سلاۃسلام نے صرف ایک ہی جو ہے وہ نکاح کیا تھا حضرت ختیجہ سے باقی معذ اللہ وہ جو ہے وہ متا جو ہے وہ اللہ باقی ازواج کے ساتھ کیا اور اس نے خود کہا کہ حضرت امام حسن نے بھی متا کیا اور حضرت امام حسین نے بھی متا کیا اور حضرت علی نے بھی معذ اللہ متا کیا تو اس نے کہا کہ باقی جو ہے وہ صاحبزادیاں جو ہے وہ متاثر تھیں معذلہ اور اس, کے یہ اس, اس نے جو ہے وہ شیعہ داقع نے وہ اس نے یہ ایک بات کی تو اس کے حوالے سے ہمارا مطالعہ تو سوال بعد میں ہوگا لیکن اس کے حوالے سے کیا آپ فرماتے ہیں کہ کیا جو ہے کتنی صاحبزادیاں تھیں اور اس کے حوالے سے یہ جو اعتراض شیعہ کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں اور پھر آپ جانتے ہیں وہ مباحلیں جو ہے والی آیات وہ لے کر آتے ہیں اور مباحثے والا مسئلہ بھی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد سنائیں گے تحریک بھائی پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یا جو یہ تاریخ میں فیر بدل کرتے ہیں جو رد و بدل کرتے ہیں اور جو غلط تاریخ بیان کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ پہلے غور کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آآ آآ باقی صاحبزادیاں تھیں ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے جیسے جو ہے سید اتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن وہ سیدینہ زینب رضی اللہ عنہ اور سیدینہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدینہ ام خون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں مانتے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوستادیوں کا نکاح جو ہے ابو لہب کے دو لڑکوں سے کیا ٹھیک ہے اور بعد میں جب ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو ان کے ابو لہب جو کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا کافر تھا اس کے لڑکوں نے بھی جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کو کہا کہ بھائی اس فرقہ کو اب ختم کر ٹھیک ہے شیعوں شیعہ چونکہ جاہل ہوتے ہیں جاہل مطلق ہوتے ہیں جاہل زماں ہوتے ہیں ان کو حدیث کا علم کا تعریف کا کوئی علم نہیں ہے اس لیے وہ سوچتے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی کہ انہوں نے عبد لہب سے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا جبکہ یہ بےوقوفی ہے ابن قصیر نے اپنی کتاب البدایہ و میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ان صاحبزادیوں کا نام گنایا ہے جو میں نے ابھی پتلایا. ساتھ ہی اس سے تہم سنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ تبارک بطالہ کے بھیجے ہوئے ایسے رسول تھے کہ جس وقت ان کو پتا لگا کہ ابو لہب کے دونوں لڑکوں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا انہوں نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح ختم کر دیا یعنی انہوں نے اسلام اور اللہ کی محبت کے خاطر ان کی ماں اللہ ایسی صاحبزادیاں تھی جنہوں نے اللہ کی محبت کے واسطے اسلام کی محبت کے واسطے اپنے اس رشتے کو ختم کر دیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹیاں اور اللہ اور اس کے رسول اور اسلام سے اتنی محبت کرتی تھیں لیکن شیعوں کو یہ بات عزم نہیں ہوتی اس لیے وہ سرے سے انکار کرتے ہیں ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ فخر کا اور ایمان کا نہیں ہے یہ تاتلی لیکن جو ایسا عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صرف ایک صاحبزی تھی وہ گد مذہب ہے سنی نہیں ہے اور جو ہے اس سے آپ کو تعلق نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے ہی جو ہے گمراہی شروع ہوتی ہے جس طرح ہمارے اہل حدیث صحابی حضرات جو ہے سب سے پہلے آپ کو تقید کے خلاف لے جائیں گے اور بعد میں آپ کو سنی سے حابی بنا دیں گے اسی طرح شیعہ حضرات پہلے ان چھوٹی چھوٹی تاریخی واقعوں میں جو ہے خلل ڈالیں گے اور پھر آپ کو شیعہ بنانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم مضرت آپ اشاد فرما دیں کہ جب جو ہے وہ پرست کریں کہ یہ سوال تو بہت زیادہ ذہن کے اندر آتے ہیں پہ شمار جو ہے تاپی یہ کافی وسیع ہے تو ایک اور جو ہے وہ مسئلہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت میں جو ہے شیعہ پاب جو ہے وہ یہ کچھ اعتراضات ہیں حالانکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ مانو کفر والے مسئلے نہیں ہیں لیکن یہ کہ کچھ عام جو ہے وہ اعتراضات ہیں بالخصوص نیٹ کے اوپر کافی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں آگے پیچھے یو ٹیوب کے اوپر کیونکہ ہم لوگ تو زیادہ نیٹ کے اوپر آتے ہیں تو یعنی زیادہ اپنا طقص جو لوگوں کا یہ ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھیں آج کل جو ٹی وی چینل ان کے کھلے ہوئے ہیں تو یہی جو ہے وہ باتیں وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور ایک شیعہ جو ہے وہ یہاں ایک روم بھی کھولتا ہے انگلش سیکشن کے اندر سوشل اسلام کیٹیگری کے اندر تو وہ بھی بڑے دلائل دے رہا تھا شیعہ وہ, وہ اما ہاتم شامل نہیں ہیں بلکہ وہ صرف وہ جو ہے پنجن جو پانچ جو وہ مبارک مبارکات صرف وہی وہ ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہی وہ مباحلے والی جو ہے وہ آئے تھو لے کے آیا وعلیکم السلام جی انشاءاللہ اس کی حوالے سے بھی سلمان بھائی گفتگو کرنے تو میں حضرت آپ کے جو مائک چھوڑتا ہوں بھائی یہ ایک نیا فتنہ ہے جو شیعوں نے شروع کیا ہے وہ تاریخ میں نہیں تھا اور جو ایسا کہتا ہے اس کو تفچیف کا علم نہیں ہے عربی زبان کا علم نہیں ہے اور اس نے علماء کرام سے جو ہے علم نہیں سکھا کیونکہ کی اور نہیں اس کے پاس جو ہے ایک سوچی سمجھی جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں ریشنل مائنڈ وہ انسان جو ہے اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بیویاں تھی اور جو ہماری ماں ہے الخن رومین وہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کی ہی تھی لیکن ان کے دامات ان کے داماد اور ان کی بیٹی جو نکاح کے بعد جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور ان کے نوازے وہ کسی بھی انسان کے گھر میں نہیں آتے آپ اور میں جب اپنی فیملی گنیں گے تو آپ اور آپ کی وائف اور آپ کے جو ہے بچے ہوں گے آپ کے ساتھ سسر یا آپ کی بیٹی کے شوہر وہ آپ کی فیملی میں شمار نہیں ہوتے یہ جی میں آپ کو ایک ریشنل ایکسپریشن دے رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ شاء آپ کو عربی زبان سے ہم دیکھیں گے کیا مطلب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بیویاں تو ان کی فیملی کے سب سے پہلا حصہ ہیں لیکن ان کی بیٹی کا چونکہ نکاح اور علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے جو ہے وہ چچیرے بھائی بھی تھے تو اس نسبت سے بھی وہ ان کی فیملی میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے ان کے دماد بھی اگر مان لیں تو اس نسبت سے بھی وہ ان کے اپنے جو ہے فیملی میں نہیں آتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لیا اپنے چادر کے اندر اور جب ان کو اہل بیت کہا تو یہ بتایا کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ میری بیویوں کو چھوڑ کر جو محسن مومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو چھوڑ کر ان کے ایکسٹرا پارٹ فروم دیم یہ بھی اہل بیت ہے تو جو اگر ایسا کہے تو وہ بے بیوقوف ہے اگر آپ دیکھ رہے سورة، سورة الازا، الازا دیکھیں اللہ احزاب دیکھیں جو قرآن شریف کی صورت نمبر پینتیس ہے اس کی آیت نمبر اٹھائیس کو دیکھیں اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے آپ غور کر کے دیکھیں یہ جو الازا, یہ جو اہل بیت کی آیت ہے جو آتی ہے تو آپ اس کو سورت اہزاد کی آیت نمبر اٹھائیس سے دیکھیں اس میں مخاطب ہی اللہ تبارک نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اس کے بعد اگر آپ چلے تو جو تیسری تیسوی آیت ہے تھرٹی ایٹ ہے وہ کیا ہے اے نبی کی بیویوں صلی اللہ تعالی وسلم یہ آیت بھی جو ہے انہی سے مخاطب ہے آپ بتیسویں عفایت دیکھیں اور وہ بھی نبی کی جو وائف ہیں بیویاں ہیں اور ہماری المعمین ان سے مخاطب ہے اور اس کے بعد جو تینتیسویں عفایت آتی ہے اس میں جو ہے اہل بیت کا ذکر ہے اہل بیت تو آپ دیکھ لیں کہ شروع میں جو تھا جو انس تھا شرو میں جتنی آیت تھی وہ مندر تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مخاطب تھی اور بعد میں جب تینتیسویں آیت آئی اور جب جو وہ جو ہے وہ, وہ اندر سے جو ہے مذکر ہو گئی فیملین سے میسولین ہو گئی جس سے پتہ لگا کہ یہ پہلے جو وہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور وہ تو گھر کا حصہ ہوتی ہی ہے اس میں جو ہے اترا لفظ لگا کے جو ہے علی فاطمہ اور ان کے اولادوں کو رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے بھائی اس کو اگر دیکھیں گے تو اس کو جو ہے مزید تفصیل ہو ہے امام راضی نے اپنی تفصیل قبیل میں بھی جو ہے یہ کہا ہے کہ اس میں جو ہے امام بغبی نے اپنی محض التنظیم میں کہا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بینیاں شامل ہے امام بیزابی نے انوار التنظیم میں کہا ہے کہ اس میں رسول اللہ, اللہ وسلم کی بینیاں شامل ہیں امام خازن نے اپنی تفصیل میں کہا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلیاں شامل ہے امام نصفی نے اپنی تفسیر مدارک الدیل میں کہا ہے کہ اس میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں امام قبری نے کہا ہے امام زبشکری نے کہا ہے قاضی شوقانی نے کہا ہے امام جلال الدین سیوتی نے کہا ہے ابن جوزی نے کہا ہے یعنی آج تک سب نے کہا ہے کہ صرف شیوں کا اعتراض ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس میں وقت ضائع نہ کریں انشاءاللہ اس میں کبھی مزید گفتگو ہو جائے گی اور اجواز کو اس وجہ سے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت علی چادر میں تھے جی جی جی, جی آپ نے بات لکھی ہے تو میں انشاءاللہ شاء آپ کے لیے جی جی, جی جی میں سمجھ گیا آ آ آ کیونکہ علی رضی اللہ اسالوں جو تھے وہ تو چادر کے اندر تھے اور جو ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب باقیوں کو بلاتے ہیں تو یہ ایک ظاہر سی بات ہے ریشنل مائنڈ کے لیے کہ ہر آدمی کی وائف جو ہوتا ہے وہ اس کی فیملی کا فرسٹ کا حصہ ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی آتا ہے لیکن شیاؤں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تبالک و تعالیٰ ان کے فکروں سے اور ان کی جہالت سے ہم سنگلوں کی حفاظت کرے عامر جی السلام علیکم ماشاء اللہ رسلی بہت ہی زبردست تفصیلی ہے آپ نے جواب دیا اور انشاء اس کے حوالے سے کافی سارے لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے جب بھی انشاءاللہ ان شاء گفتگو انشاءاللہ جائے گی یہاں تو لوگ ماشاءاللہ اللہ سنی رہے کافی سارے سوال جو ہے وہ روم کے اندر بھی آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ جب وسط کریں کہ ایک میرے خیال سے کہ انتا سے اوپر یقین ہو گیا کتنی ریکوائرنگ ہوئی ہے ندینہ تو السلام گفتگو کتنی ہوئی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کہ آپ نے جانا ہو تو ہم تو یہی ہیں اور 57 سیون منٹ ماشاء بہت ہی اچھا ماشاء اللہ سلسلہ ہوا ہے ویسے تو اس کے اول سے بس ہم فنش کرتے ہیں لیکن جو سوال آئے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ دو کور کر لیتی اور باقی شیوں کا کلمہ اور رضان یہ ایک سوال تھا جو میرے اندر تھا لیکن میں نے چھیڑا نہیں کیونکہ اس کے عوال سے کافی تفصیل میں گفتگو ہو سکتی ہے کچھ اور بھی بے شمار سوال ہیں تو بس یہ ہے امام زمانہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں مفتر اگر آپ کریں کیونکہ اس کے حوالے سے تفصیل بھی اس کے اندر بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ اور کیا یہ ناچ ہے وہ سننا یا پرنا جائز ہے کہ لت گیا تھا یہاں ابن حیدر تو ایسے الفاظ اکثر جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور میں اس کے والے سے سنیوں کے نام سنا ہے منقوض وغیرہ جو ہے وہ ایسے اشعار اس قسم کے نہیں ملے یہ نوہر وغیرہ جو اکثر روافت جو ہے وہ بناتی ہیں اس کے اندر اور پیچھے وہ سینڈ افیکٹس بھی ہوتی ہیں اور بری جناب پیچھے سے آوازیں ہوتی ہیں بارہ یہ ایک اس کے اندر بھی تفصیل سے نہیں جاتے انشاءاللہ اس کو میرے خیال سے جاری رکھیں ہیں اور ایک نشست جو ہے وہ رکھیں گے اور پھر اس کے حوالے سے پھر باقی بھائی آئے ہیں ہاتھ بلند فرمائے ان تو حضرت نسیم بھائی یہ دو سوال ہے ایک تو امام زمانہ کے حوالے سے ارشاد فرمائے اور دوسرا مسئلہ اس کے حوالے سے شاد فرمائے کیونکہ اس کے حوالے سے میرے ذہن میں سوال ہیں امام زمانہ کے اوپر ہی تو انشاءاللہ پھر ہم پھر کبھی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو آپ سے کریں گے ان شاء اللہ اور یہ نہ سننا ہے کہ لٹ گیا تھا ابن حیدر تو میں آپ کی عزت مائی چھوڑتا ہوں جی جزاک اللہ اس طرح کا کوئی بھی اشعار پڑھنا جس سے کسی بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو اور ویسے جائز سنی میں اسلام میں اور ہمارے سنیوں میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے شیعوں کے مذہب میں یہ سب جائز ہے اسلام میں یہ سب ناجائز ہے اس سے بچے ایسی محفلوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کی سوگت سے بچیں جو ان ناسوں کو سمجھتے ہیں دوسرا جو سوال ہے کہ امام زمانہ یہ بڑا ہی لطیفے والا سوال ہے اور اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی مزید گفتگو ہوگی اس پہ ایک بات کیا دو شیعوں کے مطابق جو ان کے گیارہویں امام تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا جو ہے آج سے یعنی پچھلے بارہ سو سال سے ایک گفا کے اندر وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ جو ہے اندر چھپے ہوا ہے اور جو ہے آخری وقت میں وہ بنا کپڑے کے بنا کپڑے کے وہ اب نکل کر آئے گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو رائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کو نقصان پہنچا کر ان کے جسموں کو نکالے گا یہ بالکل بےحدہ عقیدہ ہے کیونکہ کچھ شیعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ گیارہواں امام کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ گیارہویں امام کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا اس لیے جب ان سے پوچھا گیا ایک شیاؤں کے دوسرے سرکے ने پوچھا کہ بھائی آپ जो है ان کے بیٹے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کا تو نکاح نہیں ہوا تھا تو شیاؤں نے ने شیاؤں نے ایک एक ہے एक کہانی ایک قصہ بنایا کہ جب ہمارے یہ صاحب فلاں جہاد میں گئے تھے تو یہاں انہوں نے فلاں ایک جو ہے عورت سے نکاح کیا اور اس سے ایک بچہ ہوا اس بچے کو لے کر وہ یہاں نہیں آئے وہ وہی بہار جو ایک میں رہتا ہے یہ سب طریقہ جو ہے پانچویں چھٹے امام کے بعد سے شروع ہوا پیسہ اکٹھا کرنے کا تاکہ ہر شیعہ اپنے انکم کا 20% جو ہے اس چھپے ہوئے امام کے لیے دیں اور وہ امام زماں کو مانے اور آج بھی شیعہ جو ہے اس امام کے نام پر پیسے نکالتے ہیں یہ سب ایک جو ہے بے حدانہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے یہ سب میں نہ پڑھے یہ سب جو ہے انشاءاللہ کبھی اس میں مزید گفتگو ہوگی تو شیعوں کی کتابوں سے دکھایا جائے گا کہ کس طرح بارہویں امام امام کا وجود جو ہے وہ ممکن ہی نہیں کیونکہ گیارہویں امام کا نکاح نہیں ہوا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ بہت ہی زبردست گفتگو آپ نے حضرت فرمائی اللہ پاک آپ کے علم میں عمر میں چاند میں عزت میں ہر چیز میں اللہ پاک پر فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست گفتگو ماشاءاللہ اللہ آج ہوئی اور اچھی میرے خیال سے علمی گفتگو ہوئی وہ چینج یعنی ان کے اندر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ مائک کے اوپر رہتا ہے تو آج تو جیسے ہم نے چین کی ہے ماشاءاللہ اللہ سنی مسلم بال ان کے اندر موجود تھے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی سارے سوال حضرت سے کیے ہیں جو یقیناً آپ نے بھی سنے ہو بے شمار ایسے سوال ہیں جو لے چکے ہیں اور کافی میرے ذہن کے اندر ہیں تو انشاءاللہ اللہ حضرت کے حوالے سے پھر اگر حضرت کے پاس کم بھی ٹائم ہوا تو ایک اور نشست انشاءاللہ ہم رکھ گے اور اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے سوال جواب کے بندہ کرے نہیں تو پھر بات یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے اور سے بھی ہم جو ہے نا وہ آف ہو جاتے ہیں تو اور جو ان کے یہاں بچہ پن چھپان کو پیدا ہوتا ہے اس کے نیم کے ساتھ یہ کچھ خرفات وبعات ہیں حافظ سلمان بھائی جو زین کے اندر ہیں کچھ اور بھی ابدات انہوں نے کربلا کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر کبھی مسلم بھائی سے پوچھیں گے جو حضرت کے پاس وقت ہوا پھر مارے ٹھیک ہے صحت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کی اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کرنے اللہ پاک انہیں شفا کا فرما ہر قسم کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی قلبی بیماری سے اللہ پاک محفوظ فرمائے تو آئے مائی کے اوپر ساتھی بھائی بھی سلمان بھائی بھی ہیں سلمانا بھائی بھی ہیں بلند سرمایہ سب اپنے اپنے ہاتھ اور اب مجھے بھی بریک تھوڑا, تھوڑا، سا میں بھی کافی میں نے بھی ایک گھنٹہ سمجھنے دے دیا انہوں نے بھی دے دیا تو اب آئے اور اب ہمارے سمانا بھائی ان شاء کے اوپر اپنے مخصوص انداز کے ساتھ کے لیے جو گفتگو اکثر کرتے ہیں بے شمار لانتے ہیں, اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے اور ٹاپک اس قسم کے عورت